ینا منو آل موت ہم يا يا بعد يا يا اس حاجر فریاد ہے بارگاہ کا جل جل جلال نب شیطان دے ہر شر تو پناہ بخشے دنیا آخرت دی خیر و بھلائی بلائی شہادت تا فرماے اس مدرسے کا کہ نام ہے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 میں آپ گربان تو نپ کے لوگوں کے سامنے حق قبول کر پنجاب آنے چنگا نکلیا تے آخنا سی گربان تو نپ کے مریدوں تھلے تھے یہ سانو نبی گل پہ کر سان قرآن دب سبق پہ اپنا ہے کون ایڈا گستا جڑا سانو نبی پاک دی گل سنا لے سانو ایمان دی سان سنا لے Ohh, اور قسم خدا میں گل بہو خلاف سی سن کرا اور تقریر تو بعد کی سندھی وڈیرے ترئی تقریب سارے چوم چوم کے آندے سن ادھا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 اس وقت نے بس سو ہو شامی ہو سویرے ہو شامی ہو سویرے ہو شامی ہو تو مرد جا حوصلہ ہے جو لاکھ لڑائیاں کرے گالا کڈ کلو مڑ بھی آتا یار میرے بال جان چلو معاف کیا پھر مان مرد حوصلہ نہ نا ہوا تنگ ہوں گا جو فرما رہے ہو نا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 کی کرنا ہے <سؤال> قسم خدا دی اس مردار زندگی نالوں موت چنگی کم <سؤال> از کم کوئی کرن جوگے نہیں بولتے اے امام حسین والا کم تپ کر لو کم از کم یار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 واہ واہ اچھا حج دن حج دہین حسین حج نہیں دے لحظ لحظ لحظ تے لحظ نو سے دس نج پڑھی چنے, لحظ لحظ چنے نو حسین پاک کربلا نا یہ راز ہے تا کے حج نا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 ملنگ بئی مان حسین دعارے مار, مار مار کے حسین دن چا کھڑا کی منافق کیوں حسین ساخ سرکار دے اس مبارک فیل دے اندر دوتا مار کے تے کیوں حکمت تے سبق موتی نہیں کڈیا پا مکرر مقرر سڈے انتری دے کہ مار مار کے روایت جڑ لیں جی سچی روایت سبق کیوں کی نہیں دے اور لانتی صرف کھان جو گئے ہاں بےمان نے شیطان نے شیطان شیطان دیاں اڈیاں نے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 جاؤں جا. ہاں قدر والے لوگ نے قدر والے لوگ نے شکور نے شکور اللہ رب دے میں شکور مظہر کامل نے جو امام حسین شہید جو نبی دی غیرت کی گیرت کی سوا لاکھ نبی لے کے مستقفا جناد پڑیا ہے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 پھر قرآن امل ہونا ہوں نماز کہ ونڈیا گیا اتھا ہی سلام ہے اتھا ہی آد سلام آ گیا مستفا جو, جو پوچھا ہوں درو کی پڑھیے سرکار نے پھر نماز دسیا اللہ مسا محمد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 महफल जो लियाई खड़े होंगे ने सजाई रखना वे लाए इधर आेला बनाई खड़े ने जो आप वेले होकर बैठे होने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 اے دا دا کی بلاوا جدو پیغام سبا لائی ہے گلدار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے بلے بلے بلے بلے بلے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 قسم خدا دی کر کے آنا جی میں <تصفح> اگوں قوم روشنی کوئی نہیں میٹر ختم میں گیا شیخوپور ضلع اتنا خون پہ پڑے دنیا بڑا کے قوم اگوں نہ تکلیف نہ سال روپیے سٹی جانے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 ہی نا, کوئی نا. اور میں اگلی گی دہشت گردی کے نام پانچ روپئے نہیں رلتے رب رسول دے نام تھلے دے دے. نے ساری دھی سو اٹھتی ہے تیوی چکلے جیسے تو ہندو بتف کرتے ہیں سور صاف کرتی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 ابا بیل دے چونج آئے کنکری دے نال برباد ہو جاوے جس محبوب دی آمد دی نشانی خاطر کنکری بام کم کر دیے او محبوب دے اپنے ہاتھ ہی ہو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 میرے محبوب خدا نے بیاسی جنگا لڑیا بیاسی, بیاسی, بیاسی, بیاسی جنگا بیاسی جنگا ایک ہزار سے کچھ بندے کافر مسلمانوں دے مشترکہ برے نے مسلمانوں کے شہید ہوئے کافر ہلاک ہوئے جنگا بیاسی بندے ہزار و سجنا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 میں بملاف گل کی تیرے تیرے تے نہیں لگ تلزیرے تلزیرے لگا ہی نشا لگا بچارا کدی روڑیاں ڈگتا کدی کتنے ڈگتا کبھی کتنے ڈگتا لیکن جد دے سامنے نشے دے خلاف گل کر گسا لگتا میوا نی دے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 برباد کی جانا نمرا کھ نہیں چلی جانا چوہے جانا سارا کمادتا ہو گڑ یہ کما دا خدمت گزار نہیں خدمت گزار کی ہوں گڑ رل جائے نال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 اللہ پوری جو پہلو دس دس بندے بھی حکومت کے خلاف اٹھ کرتے سن ہوں پوری قوم سر کیوں سٹی بیٹھی ہے پتا یہ دہشت گرد نے اگے ایٹم پہ میزائل پیا مرنا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 غالت بھی راڈا ہے سلائی بنتا ہے بولنے والا جب قوم قوم کافر جگہ ہتھیار نہیں چھٹتی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 محلے دی مسجد پڑے پڑھے میرے نالو میری نماز نے جنازہ پڑھا چلی میرے آخدار نے فرمایا اور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 دفتر ترقی سارا الفاظ اکبر آبادی کے پہنچنے کو سد کے ساڈے رنگے باندر سارے تھوڑے نے مستفا گلام کی نگاہ چاہ جانا بھی بکری ہوتی ہے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 جو جو ہاتھ بھی چلی آم اتوں جو باہر سب کچھ بھی کر سک بچائی فاروق آزم فارو مانگو مجاہد جہاد کرے مرد خط دے جہاں گھر پیچھے کوئی مرد آمداسی سی حضرت فاروق خت نپا دے سن جیبیاں سن حکومت کفالت کرتی سی روزگار دی. جہاز مرد حکومت بھی کرنی حکومت بھی کرنی ہوتی یہ کردار سارا کیا جانے اپنی جی کردہ کرتا ہوں سدکے بہا بجوا کے لوگ آنے ست نپنے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 دل دل دے مرد دل دل اے شرم میں مسجد بنا دے میں میں دی میں اکھان تو مسجد ویچی جی اس بیے بڑی کھڑی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 پر امر پاک دا دل پاک دل دل دل درت کی مطلب حصے دور امرے دیا بیٹھیاں سن میرے مصطفیٰ پریم اندر جانا گوارا نہیں اتنے لکھ لانا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 جدوڑ مارنا ہے پھر خچیا کوڑیا ہاں خچے کا مطلب لکھیا گیا یہ نہیں جو کتار لگی خریار ہے مہار پکڑ بننی ہے نہ جی بیٹھا گا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 शुरू गए हा लंने वैसे गल गल एक डाक्टर दी दवाई मरीज गया, मारा। अगले दिर गया। मरीद प्या। उसा कर उना मार अगले दिन गया मरीज मरिया पाया उसके सुना उन्हें आगे मर गए उसके चेहरा बो तेरा वेख्या नाम यार मरन खैर मरते गया लेकिन चि रौना कही दवाई मेरी नाल नालौनाक आ गई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 سوکھے مر جان اگلی لڑائی کی نہ روے نا, نا, روی نا. نا, روی نا. سمجھ لگ رہی نا کوئی نہ <تصاف> جی. <تصاف> الفاظ کام <تو تصاف> کرنا اللہ تعالی <تصاف> میرے درد بھرے نالے نا قبول نا فرما ل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 کوٹا دیکھا شروع ہوتا وکیل سے ججا تو ہاتھ سے خدمت کی ماری جیٹا تو نیندر کری جاوے آوے کوئی نہیندر ہو پولی پیرا او نیندر دی جبھی گجرات شہر چلیا میرے شرافت شرافت آج گر شریف آ گیا موقع ملتا ہاں جی گجرات بھی شریف لاہور بھی شریف پہ حلوا بھی شریف ختم بھی شریف شاء اللہ موٹ کے جاگا ہزور کے جوڑے مبارک تو سدکا میں نسل والی بلاک ہوئی